لے بندے یہی ہے اندر اندر اس کو بند نہیں کر دینا چاہیے سپیکر کو بند کر دو آواز یہاں تک پہنچ جائے گی جو بہر بیٹھے ان کو سنانے کی ضرورت ہی نہیں سبحان اللہ دین ہمارا ایسا بے قیمتی نہیں ہے کہ ہر ایک کو سناؤ جس کا شوق ہے سنے گا جس کا شوق نہیں نہ سنے سبحان اللہ بند کر بس قال من فيهم رسولم من رسولم و و قرآن المجید وی مقام لا تک نت مر رحمت اللہ ان اللہ یا جمیا وانیار سبحان وسلم کال اللہ, اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ فل قرآن المجید ولفر قان الحمید نبے عبادی انی ان انا الغفور رحیم کلہ آیاتِ مبارکہ کا ترجمہ کرنے سے پہلے چند رمن باتیں انوان کے طور پر ہوں گی بعد میں آیات مبارکہ کا ترجمہ کروں گا تاکہ جب تک یہ باتیں نہیں سمجھیں گے تو قرآن مجید کی آیات کو نہیں سمجھ, سمجھ حدیث میرے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا میاں چنو سلام پھر کا بیٹھا میں نے کہا تم کوئی صورت اور پڑھو الحمد و شریف کی بغیر بجاب کہتا ہے کس طرح میں نے کہا اس میں تو تقلید ہے اور تم تقلید کے خلاف ہو اس دن سرات صراط المستقیم سرات صراط تو تقلید ہے سبحان اللہ نے فرمایا ایسا کرو جس طرح میرے انعام والے لوگ کرتے ہیں ویسا کرو وہ سیدھے راہ پر ہیں تم کوئی ایسی صورت بناؤ جس میں ہو کہ یار رب العالمین ہمیں حدیث قرآن والا راستہ بتا بھائی راستہ حدیث قرآن والا ہے سیدھا شاید تم سمجھو کہ حدیث قرآن کے باہر کوئی راستہ ہے راستہ وہی ہے تو اللہ نے کیوں فرمایا میرے انعام والے لوگوں والا راستہ مانگو وہ سیدھے راہ پر ہے اسی طرح کرو یا <سخن> الحمد شریف جو ہے نا یہ ایسی صورت ہے سارا قرآن مجید اس کی تعویل اور تفسیر ہے <سخن> <سخن> <اللہآلہ> وہ خاموش ہو گیا میں <سخن> نے <سخن> <سخن> کہا اللہ نے اس لیے فرمایا کہ میرا حدیث قرآن ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا میرے انعام والے لوگوں نے سمجھا ہے اس لیے تحقیق حضرت صاحب تو انعام والے لوگ کون ہیں انام اللہ علیہ من النبیین نا و صدیقینا و اللہ نبی صدیق شہید اور ولی سوالحین میں اولیاء کرام میں ان والا راستہ مانگو خاموش ہو کے چلا گیا اس لیے میں اولیاء کرام کی ضمن طور پر کچھ باتیں بیان کروں گا کچھ عقیدی ہوں گی کچھ اصلاحی ہوں گی بعد میں آیات مبارکہ ممبارکہ کا مترجم کروں گی سوارا سوارا سوارا گولنے والی سرکار کی مسجد میں بریلوی مدینہ مدینہ کر رہا تھا آپ نے فرمایا اس منافق کو بلاؤ وہ آ گیا فرمایا ہوئے مدینے والا بھی اسلام اسلام کرتا گیا ایک لاکھ چوبیس ہزار بھی اسلام اسلام کرتے گئے بے ایمانو اسلام اسلام کیوں نہیں کرتے مدینہ مدینہ کیوں کرتے پھر فرمایا امام حسین سے تمہیں مدینہ شریف زیادہ پیارا ہے عرض کی نہیں فرمایا منافقوں کو وہ چھوڑ کر جا رہا ہے تو مدینے جا رہے ہو غور سے بیان پھر آپ نے حدیث پاک پیش کی ایک صحابہ کی جھوٹھی جماعتیں جھوٹ کے خلاف میں آپ کو حق بتاؤں گا پہچان خود بخود کر لینا صحابی حدیث پاک ہے صحابی سے صحابی نے پوچھا وہ تیرا نام کیا ہے اس نے کہا اسلام وہ تیرے باپ کا نام اسلام تیری قوم اسلام تیرا وطن فرمایا منافق کو شریف کا رہنے والا ہے وہ کہتا ہے میرا وطن بھی اسلام ہے اللہ مدینہ مدینہ کرنے سے کون سے مدینہ سے تو ہو آئے گے وہ ایمان سے کہو گے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے کسی کو مدینہ صرف زیادہ پیارا ہے नहीं. وہ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں اس اسلام کی خاطر جا رہے ہیں دین کے راہ پر سر دینا مدینے جانا ہے ایسے مدینے جانا مدینے جانا نہیں ہے ترک وطن سنت نبوی ہے سبحان اللہ اسلام تیرا دیس ہے تو سنو لوگو اسلام ہمارا اتنا مستحکم مذہب ہے کہ معمولی سازش کو راہ نہیں دیتا اور جاسوسی بہت بڑی سازش ہے جہاں ایک جاسوس نقصان پہنچاتا ہے وہاں ہزار فوجی نہیں پہنچا سکتا اللہ اس لیے مذہب کے رامت پر کپڑا پہننا سخت جہالت ہے اور بے کیونکہ کافر وہی کپڑا پہن کر دھوکا دے دے گا آم لباس پہنو پھر یہ لوگ بزرگ ایسی بات بھی کر سکتے ہیں کہ آنے والے باطل والے لوگوں کا انسداد کر جاتے ہیں حفیظ جلندری کا شیر ہے کہ مومن وہ ہے جو موت سے نہیں ڈرتے ارے ولی وہ ہے جو صحرا میں بھی رہ کر وہ حافظ نہیں رہے دیکھ رہے تھے کہ کلاشن شنگو پالے آئے گئے ارے موت سے ڈرنے والا تو مومن نہیں ہے ولی کہا ہو سکتا پھر آپ ایک واقعہ بیان کیا کہ میں ایک بزرگ نے کنٹھے پر کھڑا ہوں دریا کے دیکھا تو بچھو دوڑا آ رہا ہے بہت تیزی سے محران ہو گیا اتنا بڑا بچھو میں نے دیکھا نہیں یہ دریا کی طرف इधर देखा तो कछुआ आ रहा है कछुआ बहर बैठ गया और भिच्छू सवार हो गया कछुआ दरिया पार करने लगा मैंने कश्ती छोड़ दी पार गया भिच्छू उतर कर दौड़ा मैं पीछे दौड़ पड़ा آگے گیا تو اللہ کا ولی دراک کے نیچے عبادت کر کے سویا آرام سے نیند کر رہا کوئی محافظ وغیرہ نہیں یا جس کا محافظ اللہ اسے کیا رکھتا فرمایا سب اس پر حملہ کرنے والا ہے بچھو نے اس کو ڈھسا وہ ایک دوسرے کو ڈھستے ڈھستے مار گئے اور اللہ کا ولی آرام سے سویا رہا ہاں یہ ہے ولی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو عرض بھی علم و شہادت کی بھی شارت ہے محافظ رکھیں آپ نے فرمایا میرا قاتل آسمان سے آنا ہے بچا لو گے مسلمانوں میں تو اسرائیل السلام آئے وہ اپنے وقت کو آ جاتا ہے وقت سے پہلے کوئی محافظ نہ رکھ موت خود حفاظت کرتی سبحان اللہ کروڑوں محافظ بلا جب اسرائیل السلام آئے گا کوئی روک نہیں سکتا کروڑوں کاتل بٹھا دے اسرائیل سلام نہ آئے کوئی قتل کر سکتا نہیں موت تو اسرائیل سلام ہے اسے کون روک سکتا ہے اس سے کون ہوئی بھائی ایک وقت ہے موت کا ایک وقت موینا ہے موین ہے تمہیں نیند رات بھر کیوں نہیں آتی بے چین کیوں ہے موت خود حفاظت کرتی ہے بھائی بات تو کیوں موت سے ڈر رہا ہے کاب شریف اور روز ایک کا فوٹو بیچ رہا تھا آپ نے فرمایا اس منافق کو لے آؤ فرمایا او چھین کر رکھ دیا شیخ الجامی نے پوچھا یا حضرت یہ کیوں چھینا آپ نے فرمایا خاص چیز کو آم کروش کی قدر نہیں رہتی ایک دن ہوگا اسے دیکھے گا کوئی نہیں پھر دو الفاظ فرمائے فرمایا مناف کو بے مانو تبرکات کی زیارت کی جاتی ہے تبرکات جاتے سبحان تبر اکات بے اولیاء اللہ کی بات جو صحیح ماننے والی ہے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی خدا کی قسم اللہ والے جو ہیں وہ خدا کو منواتے گئے ہیں دین کو منواتے گئے ہیں رسول کو اپنے آپ کو منوایا ہی نہیں اس لیے جو اللہ والا ہوتا ہے اسے نہ تعریف کی ضرورت ہوتی ہے نہ شکایت کا در یاد رکھ تعریف اور شکایت سے بالاتل ہی ہوا تو اس کا خدا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوا پھر اللہ تعالیٰ ان کو منوا چھوڑتا ہے سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کابے کے سائے کے مبارک کے نیچے بیٹھے ہیں کام چلا جی بس بس بس چلا رہا صابی جس کی گھوڑی کا غبار ہزار ولی کا شان رکھتا ہے چلا دو بھائی وہ چلا رہا ہے سنا ٹکرا ہے رسول جب خاموش ہو اس کے پاس جواب نہیں ہوتا مسئلہ کیا ہے کہ رسول خاموش ہو تو وہی اترتی ہے یہ من لو اسے پتا ہی تو وہی آئی اللہ نے سناؤ میاں بہشتی آپ کو بحث نہیں آئے میں آپ کو بحث کا راستہ بتانے اللہ تو من کا رسول جاننا تھا صاحبہ تو شار کرتے ہو تمہیں بھائی پیسے مل جائے گا وہ لمبا جاتے کو مسل خلا پبلک ابھی تو تمہیں پہلے جیسے تکلیفیں ہی نہیں آئی جیسے دیکھو مجھے رسول بنا ہوا ہے صاحبہ نے آپ کی یاد ان ہم سبھی پہلے کسی کو زیادہ تکلیفیں آئی تھی تو فرمان کا وہ مسلمان کلما پڑھتے تھے کافر روحے کے کنگیوں سے ان کے ماسک چون کر ہڈیاں بچا دیتے ہیں اس لیے دعا مانگا کرو ہر بھی کافر جو ہے اس سے اللہ پناہ دے جو دیر کا سزا دیتا ہے اس وقت ایمان پر رہنا مشکل ہے ادمائش اور امتحان بہت سخت ہے ہم امتحان اور ادمائش دینے کے لائق نہیں دعا مانگو یا رب العالمین ہم بادکاروں سے امتحان مت لیں اگر لیتا ہے تو پھر ہمیں ثابت کرنا مجھے ایک بڑے یہ سوال کرنے لگا کہ اللہ کس کے ساتھ تھا امام حسین کے ساتھ یا یزید کے ساتھ میں نے کہا اللہ ہمارا سوابرین اللہ تو امام حسین کے ساتھ تھا پھر کہتا ہے ہار کیوں گئے میں نے کہا تیری عقل کی کمی ہے یہ وہ نظرین جس چیزیں پوچھ وہ ہے حسین زندہ یزید مر گیا ارے حسین جیتے یزید ہر میں نے کہا بڑی بات اللہ, برال اللہ <مانگاو وعیبال> و تبارک و تعالیٰ دو قسم کی مدد فرماتا ہے ایک تو تکالیف پر ثابت قدم رکھ کر شہادت کا مقام عطا کرتا ہے یہ بھی اس کی مدد ہے سب سے بڑی مدد یہی ہے کہ شہید تیسرے درجے پر ہے ولی بھی بات یہ ہے دوسرا ذہنی فتح دے دیتا ہے یہ دونوں طرف کی مدد ہے تو امام حسین کے اللہ نے شہادت دینی تھی یہی مدد سنوائی کہ تکالیف پر ثابت قدم رکھا اور آپ شہادت کا مقام لے گئے سبحان اللہ جس جیسے دیکھ پر رسول لاشے کے رسول ارے محبت میں اتباہ ہے اور اس میں فنا ہو بغیر فنما برداری خدا رسول ایمان کا دعوی جھوٹا جو, جو کہتا ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر محبت خدا رسول ایمان کا دعوی جھوٹا جو کہتا ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں محبت نہیں رکھتا وہ دعوے میں جھوٹا ہے اور جو کہتا ہے کہ میں محبت رکھتا ہوں بغیر فرما برداری خدا رسول محبت کا دعوی جھوٹا ہر ٹیسل ایک کسان کرا رسول خدا ایک کترا اس کا مل جائے آپ نے فرمایا تو برداشت نہیں کر سکتا جس کو دیکھو آشے رسول بجے ہوئے بولنے والے سرکار نے فرمایا گمراہ کر رہے ہیں جان رکھوں فرمایا نات ہم پڑھیں گے اور ضرور شریف چھوڑ دیں گے مجھے کہنا ان کو اگر تمہیں سواب کی ضرورت ہے تو ایک ضرور شریف پڑھو لاکھ نات پڑو سے زیادہ سواب فرمایا بیری نات نہ پڑھے جے نماز نات پر سارا کتر کرتے ہیں لاکھ روپے ناز خان کو عالم کو کچھ نہیں دیتے اس لیے اس جماعت سے علم نکل گیا ہے مدرسے کھولے عالم نہیں ملتا ہارون رشید نے ایک عالم نے کتاب لکھی دو لاکھ روپیہ دیا وزیروں نے آج کیا یازت کیوں فرمایا جدر پیسہ ہو لوگ ادھر ہوتے ہیں اس لیے لوگ علم پڑھیں گے خدا کی قسم اس جماعت سے علم نکل گیا ہے جام متبا میں دیکھو میں بریلویوں کے متبے کی کوئی کتاب نہیں ملے گی کوئی حاشیہ نہیں ملے گا اگر حاشیہ ہوگا تو دیوبندیوں کا ہوگا اور متبہ ہوگا تو دیوبندیوں کا کی کیونکہ بریلوی علمی کی قدر ہی نہیں کرتا دیوبند مدرسہ بنائے گا امام کو مالک کر دے گا بریلوی مدرسہ بنائے گا امام امام کو گلاب رکھے گا اور نات دون کو پچاس ہزار اور عالم کو دو ہزار بھائی ہوا ہوا نے سورج پچاس ہزار سے بگائے تو اب نات بھی بڑھ سکتے پھر آپ نے فرمایا ہے زبان تیری شناف ہے رسالہ کرتا ہے دل تیرا لندن کی وکالت گمرہ لوگ آئیں گے نہ مزدور حضور ہوں گے مدینہ مدینہ کریں گے مدینے والے سے دور ہوں گے پھر انہوں نے فرمایا محافظ رکھنا کافروں کا طریقہ ہے مومن کا طریقہ ہی نہیں ہے ایک بادشاہ کا اسرائیل سلام آ گئے فرمایا کہ تو کون اس نے کہا اسرائیل کون فرمایا اس نے سمجھے ایک سال کی موت دے دو آپ نے فرمایا جا اس نے سو کمرہ بنوائے کتنا تک بھی رہے نیچے بیٹھ گیا ہر دروازے پر محافظ کھڑا کر دیا ابراہیل السلام آ گئے تھا تو بھائی مان اسے پتا نہیں تھا کہ میں کون روکتا ہے اس نے کہا دروازے مہربان کر موت سے جاؤں گا یہ بھائی مان کا طریقہ ہے سلام آ گئے کون اسرائیل سلام کا مہلت دے تو آپ نے فرمایا کیا بھائی دوسرے دن آ گیا موافظوں کو قتل کر کے تین تین کھڑے کر دیے کہ بندہ کیوں آیا تم نے روکا کیوں نہیں اور کراشن کو پڑا تم نے روکا کیوں اسرائیل اسلام کو روک لے میری حفاظت کر گا ان سے دوسرے دن اسرائیل اسلام آ گئے کہل کی مولت تو آپ نے فرمایا میں مہلت نہیں ہے روح قبض کر لی محاصل یہ ہے وہ رکھنا اور مو سے کرنا یہ کافروں کا طریقہ تو ہو سکتا ہے مومن کا نہیں ہو سکتا آج کیا تھا کترا دعا مانگیا تھا کترا مل گئے پھر وہ آگے نہیں تھا دعا مانگی اربلا امی نے اس بندے کو دکھا وہ حاضر ہو گیا دیکھا تو ہوش ہی نہیں تھا سلام بھی نہیں کیا اللہ نے فرمایا جس کو ہماری عشق کا آدھا کترا ملتا ہے وہ دنیا سے و حوش ہو نکل جائے دنیا میں نہیں رہتا چھوڑ دیے اسک میں تو فنا ہے اور محبت میں اتباع ہے ایک بندہ محبت کی سنا عبادت کرتا تھا اسے کاب میں نشارت ہوئی تو اللہ سے جو مانگتا ہے مانگ کسی سے میں مشورہ کر رہا ایک ولی کے پاس کیا دوسرے اس نے کہا اس کے پاس جا اس کیسے بہت ولی کے پاس بھیجا تو اس نے فرمایا ایک عورت دانے بھون رہی ہے اس کے پاس ایک سکھ کا سا بندہ بیٹھا ہے اس کے پاس گیا گیا اس نے کہا کالا آنا کل گیا وہ کٹا پڑا سر کے در سر کے پاس بیٹھا حضرت آپ نے تو مجھے مشورہ دینا تھا آپ کا یہ حال ہے آپ نے فرمایا ہوئے ہر چیز مانگنی محبت نہیں مانگی ورنہ حال میرے جیسا ہوگا جس کو دیکھو منہ میرے سول آشے کے رسول اور بائیمان کیا کریں گے ناطے پڑھیں گے سارا کوفر کریں گے اللہ آ اللہ آ اور بائیمان کہاں ہے اللہ سن لو ہر اللہ اس لیے آپ فرمایا ناطے پڑھیں گے تو کفر کریں گے اور گلی گلی میں کوفر ہو اسلات وسلام یا رسول اللہ اور نے نہیں پڑھے لکھے بیٹھے ہو ہر فائی والسلام تو السلام علیکہ یارسول اللہ ہے حرف اللہ ہے اللہ نہیں ہے ساری دنیا اللہ اللہ کرتی ہے کو ہر فائی اللہ کوئی رسول اللہ تو توفا انم تو کرو کفرے جب حرف چلا جائے مانا تو تبدیل ہو جائے تو اللہ اللہ کرو گے کفر ہے اللہ کرو گے طاقت لگے گی اس لیے بزرگان دین نے فرمایا جب باری تو کا اسم کو لو تو کہو اللہ ہو دان جس طرح صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے یہ اس سے بھی ضروری ہے کہ کہو اللہ ہو اللہ حرف بھی بل جائے گا ہے اور آسانی بھی ہو جائے گی تمہارے کہو اس طرح اللہ اللہ نہ دیا بہت بڑا کفر ہے اللہ مانا کچھ نہ کچھ اللہ دل میں ہے, ہے بھی پڑھو یادانے آزان صحیح ملے آسمان تک آواز جائے اللہ تبارک تعالیٰ آزاد کو روک لیتا ہے طالب علم کی علم پڑھنے کی آواز جائے آسمان تک تو اللہ تبارک تعالیٰ آسمان, آسمان کو پھر آداب کو پھر بھی روک لیتا ہے کی آواز سے جاتے ہمارے یہاں جاتے ہیں شاید ازاد بھی ہمارے نصیب میں صحیح نہیں پڑھے لکھے بیٹے ہو اخبار کہتے ہیں اخبار شاہد کا نام ہے بعد محمد کہتے ہیں وہ بھی قفر ہے بعد کہتے ہیں اشہد اللہ کو نہیں بولتے اقوام ہم تو پڑھو کفر ہے جہاں ہر چلا جائے مان تو تبدیل ہو جائے عمر بہت زندگی اس کے وقت ایک بندے نے ادان پڑھی اس سے آپ نے فرمایا تو نکل جا ہم میں سے نہیں سیدھی ادان پڑھو اشا اللہ کو کھینچوکے ایک لا علاج پڑھتے ہیں یہ بھی کوفر ہے کیونکہ ایک لا نفی کا ہے کھینچے گے تو نفی ہوگی نہیں کھینچو گے تو ضرور مجھے جس طرح ربنا نقل ہم ربنا نقل ہم لا ہے لیکن اس کا معنی ہے رب تیرے لیے ساری ہم تو تعریفیں ہیں جب لا اللہ کا تو اس کا معنی اور معبود بھی ہے وہاں کتنا نہیں یہاں کھنچنا ہے ایک بندہ کلمہ پڑھتا تھا لا کو کھنچ کر پڑھتا تھا اللہ نے اس وجہ سے اس کو بخش اللہ کرو لا الہا. یہ نفی کا ہے کھچ لا الہا. اللہ ہو محمد رسول اللہ محمد کہتے ہیں وہ بھی خوف ہے محمد الرسول. محمد لاہ کلم جب کلم آتی تو ایمان کیا میرا چیز بڑا دکھتا ہے لو سے سننا میں فقیروں کی باتیں سناؤں گا علماء کی نہیں سناؤں گا عالم اور فقیر میں فرق ہے جب تک لوگ فوکرا کے ہاتھ پہ شعور تھا جب علماء کے ہاتھ آئے مارے گئے ہم بھی مارے گئے ہم اپنے نام بھی گئے بھائی دوسرا میرا مت اللہ نے فرمایا کئی سال ان پڑھا ہوں کئی سال میں پھوکرا کی صحبت بیٹھا تو علم سمجھ آیا فرمایا وہ دو چیزیں مشکل ہیں علم کا سمجھنا اور علم پر عمل کرنا بغیر تعلق فقیر کے نصیب نہیں ہوتا ہاں فکرا کے یہ بریجوی کا علی سے کوئی تعلق نہیں اور شیعہ کا حضرت علی سے کوئی تعلق نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کہو دیوبند کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی شیعہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہ کہو کوئی میں نے کہا تم آؤ جس بات پر ہم لکھ دیتے ہیں تم لکھ دو تم ہمیں گالی دو ہمارے اسلاف کو برا بھلا نہ کہو ہم تمہارا نام ہی نہیں لیں ہم اپنی بات نہیں کرتے ہم اصلاف کی بات کرتے ہیں تم دادا صاحب کو مشرے کو ہم تمہیں کچھ نہ کہ اور تمہیں تبلیغ کے آم کی اجازت ہے گلی گلی ہماروں کے دروازے کھٹ کٹاتے ہیں اب مجلس خاص میں اپنوں کو نہ بچائیں ارے جو کچھ لینا جاتا ہے وہ حملہ ور ہوتا ہے جو بچانا چاہتا ہے وہ دفاع کرتا ہے دفاع حرام نہیں ہے ہم اپنوں کو بچاتے ہیں تمہاروں کے پاس نہیں آتے تم ہماروں کے دروازے کھٹ کٹاتے ہو تمہیں تبلیغ عام کا حکم ہے ہمیں اپنی مجلس میں تبلیغ خاص کی بھی اجازت نہیں اس بات پر آ جاؤ دیو بندی بریل خدا کی قسم لکھ لو تم کہ ہم تمہارے اسلات کو برا نہیں کہیں گے ہمیں گالی دو ماں کی بہن کی ہم اپنی بات نہیں کرتے ہم تمہارا نام ہی نہیں دیں یہ اور بات ہے کہ جن کو ہم ماں باپ سے اوپر سمجھتے ہیں تم ان کو مشرق کہو ان کو گالی دو ہم تمہارا نام لنجیے ہو سکتے ان کی سفر اجرید نے یہی فرمایا کہ کئی سال علم پڑھا ہوں کئی سال سو کرا کی صحبت بیٹھا فرمایا علم سمجھ آئے دو چیزیں مشکل ہیں علم کا سمجھنا ان پر عمل کرنا بریوی کا کسی ولی سے تعلق نہیں اور شیعہ کا حضرت علی سے تعلق ارے باؤ سلطان فرماتے ہیں صاحب کا منسیا اور اپنی کم نام آسا ہوا یہ ہے اور ہے کہتا ہے کچھ بھی پوچھا جائے گا ہم آل سنت وال جماعت ہیں اور احمد اللہ خان صاحب بھی آلے سنت والجماعت جماعت اللہ کو بھی سنت ہی وہ سنت کل پائے جی میں نے اہل جس کو کہا تمہارا مسرت جو ہے وہ مسلمین بلا تمہنا اللہ وان تو ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے مرتے تم تک اس نام کو نہیں چھوڑنا شخصیت پرستی میں حق نہیں رہتا مالی امتیاز میں حرام حلال کی پہچان نہیں جاتی وفاد پرستی بندے کو ڈاکو اور بدماش بنا دیتی ہے اور جماعت پسندی میں انصاف نہیں ہے اپنی جماعت کا جیسے کرے دوسرے یہ چارے لانتے ہیں اس لیے اللہ اقبال نے فرمایا گاتی بت ہیں جماعت کے آسین میں مجھے تو حکم ہے یہ پھر کے بعد کیوں ڈر یہ سب کیا ہے لوگ رائے بریل بھی نے فرمایا یا نشیا نسل دھابل گھسن <laughs> اور فرماتے تو یہ بھائی مان ہر देख کا چمچا ہے اور میں نے دیکھا ہے آنکھوں سے وہی بستی بریلی کی تھی دس سال پہلے اب وہی بستی شیو کی ہے وہی بستی بریلی ہو کی تھی دس سال پہلے اب وہی بستی دیوبندیوں کی ہے, دیوبندیوں کی ہے وہ فرمایا ہر دیگ کا چمچا ہے یہ بادامال کی طرف ہر طرف بٹ رہا ہے ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آپ کی بات و چار مانتے ہیں جماعت بنانا جماعت پسندی میں بزرگ فرق پاتے انصاف نہیں لیتا شخصیت پرستی شخصیت پرستی نہیں ہے اور رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے رسول اللہ نیا قانون لاتا ہے اور نبی اس کے قانون کا پرچار کرتا ہے قانون میں رب بناتا ہے اور اشاق رسول کی مارفت کرتا ہے رسول کے بغیر کوئی نیا قانون نہیں لا سکتا اللہ نے تین سو تیرہ رسول بھیجے نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار رسول رسول کا ناسک ہوتا ہے ایک رسول آتا ہے دوسرے رسول کی رسالت منسوخ ہو جاتی ہے yeah. یہ کہتے ہیں نا آمد رسول مرحبا بہت غلط ہے بہت غلط ہے بلوچ ارے ہم کو ہمارے نچلے ہونے کی کوئی حد نہیں ہے یار ہم کتنا نچلے ہیں میں اپنے نام پہوں. کوئی حد نہیں اور وہاں اونچے ہونے کی کوئی حد <تصفح> ہم نچلے لوگ کوئی مقصد لے کے جائیں اگر ہمارے آنے کا جتنا استعمام کرے ہمارا مقصد پورا نہ کرے جھنڈیاں لگائے مرچا لگائے وہ جو کچھ شور بچائے نہ چلتا اور ہمارا مقصد پورا نہ کرے ہم اس کو مانیں گے اس کو ٹھیک مانیں گے راضی ہوں گے یہی ووٹوں والے لوگ یہ جاتے ہیں یہ جتنا روٹیاں کوپڑیاں مرغیاں سب کو اس کا استعمال کرے آنے کا لیکن ووٹ نہ دے گے روٹی بھی نہیں کھائے تو بھائی وہاں سردار جہان کا روحانیت کا بادشاہ پوری کائنات کو جہاں اکل تک سیم ہوا اپنے جیسا بھی نہیں سمجھتے وہاں آمد رسول مرابا نہیں مقصود آمد رسول سبحان اللہ اور اللہ نے مقصود کو بیان فرمایا ہے سردار رسول ہے تو اللہ اے میرے رسول کی شانی اس میں ہے کہ ہوں کو مسکا مانو قانون اس کا چلاؤ اس لیے میں محبوب پھینکتا ہوں ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میڈا تو کافر بھی بنا جب بے سک فرمائی ایران ریاست رسالت فرمایا پھر اکیلے ہو گئے وہی وہ پتھر رہے اپنی ذات کا ملاد منایا جا رہا ہے رسالت کا ملاد نہیں منایا جا رہا رسالت کا ملاد تو احکام اور قانون سے تعبیر ہے ریلو نے تقریر کی جھنڈے نہیں لگاتا جھنڈیاں نہیں لگاتا جلوس نہیں نکالتا وہ گستاخا فیصلہ باد دیوبند نے بڑا چاٹ لے پیا میں نے خود وہ تمہارے اولیاء نہ جلوس نکالتے تھے نہ مرچا لگاتے تھے پھر وہ گاخ ہے اب ان کو جواب بھی دیا فرماتے تھے ملا دے ملا دین یا حضرت یہ کیسے فرمایا مولا ملاد بنائے گا اور دین سال سے چھٹی ہوگی عام ہو جائے گا یادرت ملا کا ملاک کیسے فرمایا دین کو چھوڑ قوم کو برباد کر نفس و شیطان کو شاد کر جیب میری آباد کر یہ ملاد گھر گھر ہو جائے گا ولی کا ملاج نہیں ہوگا یا حضرت ولی کا ملاج کیا ہے وہ ہے دین کو چھوڑ یہ ہے دین کو آباد کر نفس و شیتا کو شاد نہیں نفس و شیتا سے جہاد کر یہ میری آباد نہیں نسول خدا کو شاد کر پھر ملاد کر فرمائیے نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج کا نقصہ ملا دیر نی صدی لگی تو ہمارے شریف والے رو پڑے آج کیا کیوں روئے فرمایا آج کے بعد قسمت والے کو ایمان نصیب ہو خلیفہ بھیجا اہل نظر تھا فرمایا بستی کا کیا حال تھا یا حضرت کلمے پڑھنے والے سارے تھے اور مومن چھ تھے اللہ نے کہیں یہ کلمے کی نشانی مومن کی نہیں بتائی قرآن وجید انمنون اعدادوں پر کیونکہ کلمہ منافق بھی پڑھتے تھے اللہ نے نشانیاں بتائی کہ مومن وہ ہے میرا نام آئے دل کام کیا وہ حاکم کو دل سے ہا مانتے ہو نا یار مانتے ہیں وہ چار دے دن کی پیشی دے دے جب تک اس کی پیشی کا تو نہیں کریں گے آرام نہیں آئے گا ہم نے اس کو دل سے مانا ہے اللہ کو جو دل سے مانا ہے تو اللہ نے فرمایا ان کا یہی حال ہے یقینا یا کافی نسر انصاف وہ اللہ سے ڈر رہے ہیں انصاف کا خوف ہے ان کو ایمن بے حقوت نیسٹ موومنٹ کا فری مطلق گوت جو اللہ کے عذاب سے بے خوف ہے مومن نہیں ہے کافر متلا کا ہے لیکن یعنی جو اس کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے حدیث پاک ہے مسجدی کو رنگے کریں گے سگاریں گے گھر کی طرح جتنے نماز پڑھیں گے مومن ایک ہی نہ ہوگا اس پندرہ صدی کا اللہ سے ایمان مانگا کو روزی بغیر مانگے دیتا ہے ایمان سے جب تک محبت نہ کرو مانگو نہ ایمان دیتا ہی ہے اور بڑی نعمت ہے ایمان رک کا نقصان ہو رسول اللہ تو کا نقصان ہے کیا آپ نے توجہ نہیں فرمائی تلاوت کرنے لگ گیا دین سمجھا رہا ہوں ملا کرنے والے تلاوت کرنے لگے آپ کا چہرہ مبارک بہت اننجیدہ ہو گیا بہت حضرت صدیق اکبر نے فرمایا عمر پر ہونے والے اور تیرے ہیں تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیا آپ نے فوراً توجہ فرمائی آج کی یار میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تیرے محبوب کو ناراض کر دیا ہم تیرے رب ہونے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اور کتاب قرآن ہونے پر اور دین اسلام ہونے پر ہم سسل سننا مسلمان مسلمان کہلاتے ہیں آپ نے توجہ فرمائی فرمایا تو میرے قرآن کو چھوڑ کر طوریت آسمانی کی باتیں نہیں فرمایا میرے قرآن کو چھوڑ کر کا قنان, قانون تو کا قرآن قانون چلاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے میرے قرآن کو چھوڑ کر تو کا قنان, قانون چلاؤ گے تو کیا ہو جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے فرمایا اگر موسال اسلام آئے اس کو بھی میرا قانون چلانا پڑے کیونکہ وعدہ میساخ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام امبیا رسولوں کو جمع کیا اور دو وعدے لیے میرا محبوب آئے جو دیوبند کہتے ہیں مدد شیر کے ان سے پوچھو آپ مینونا بے بادل کتابیں بتا کر بے باد بھائی مانو بعد میری آیات کر مان لاتے ہو سب کو کیوں نہیں مانتے امبیا سے وعدہ لیا جا رہا ہے رسول سے جو پاک ہے معصوم ہے جو بچوں کو معصوم کہتے ہیں یہ بھی جہر ہے معصوم اسے کہتے ہیں جیسے سویرا گنا ہونا ہاں بچوں کے گنا لکھے نہیں جاتے مسئلہ سمجھنا معصوم نہیں ہے میں نے ایک بچے کو گندگی کھاتے تھے آپ نے بھی دیکھا ہوگا بچے طرح طرح کا گنا کرتے ہیں اور معصوم وہ ہے جو سگیرہ گنا سے بھی پاک ہو سوا اسمت کا ہر سوا امبیا الحم کا اور کسی پر لگانے دس طرح پیر کو معصوم دیکھ لیتے معصوم صرف صاحبہ کو بھی معفوز کہا گیا ہے تو موسا علیہ السلام کا قانون نہیں پھر میں نے آپ کو پہلے بتایا وہ مسئلہ بتا دوں کہ رسول رسول کا ناسک ہوتا ہے ایک رسول آتا ہے دوسرے رسول کی نسارت منسوخ ہو جاتی ہے یعنی احکام تبدیل ہوتے ہیں جب بھی اللہ تعالیٰ قانون خود بناتا ہے اور اشاعت رسول کی مارفت کرتا ہے نبی کی مارفت بھی اس لیے رسول تین سو تیرہ ہے نبی ایک لاکھ چوبیس رسول کتنے ہیں 313 چار تیرہ چار رسول بڑی کتابوں کے ساتھ احکام لائے اور باقی چھوٹے چھوٹے صحیفوں کے ساتھ احکام بدلتے رہے یہ رسول اور نبی میں فرق ہوتا ایک رسول آتا ہے دوسرے رسول کی رسالت منسوخ یعنی احکام منسوخ ہو جاتے ہیں رسالت ہے بھی احکام سے تعبیر ہے اس لیے کوئی رسالت کا میلاد نہیں منائے گا وہ میں نے آج پڑھی ہے وہ آپ کو بتاؤں گا ذات کا ملاد کا پھر مناتے تھے جب آپ نے رسالت کا اعلان فرمایا اکیلے ہو گئے پھر اللہ نے فرمایا وہ ماں محمد اللہ رسول وہ میرا محمد بھی رسول ہے بھائی مانو محمد کو مانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم رسول کیوں نہیں مانتے اب بھی ذات کا میلاد منایا جا رہا ہے رسالت کا میلاد نہیں آئی. سی بات کر رہا ہوں ہاں رسول رسول کا نہ صرف یا سرکار فرماتے ہیں مومن کی بات یاد نشانی وہ ہے کہ وہ دین کی بات توجہ سے سنے دوسرا فرمائے سچی بات قبول کرے آخری نشانی بتائی کہ سب سے بڑا مومن وہ ہے جو آپ نے غلطی تس نہیں بتا دیا میرا کیا بتاؤں آپ کو پتہ نہیں کہاں کون سی بات کی تو آپ سن کیا رہے ہیں اس کا سے نکال کر اس سے ایسی باتیں نہیں ہیں کیم سے نکالنے والی نہیں ہیں دل میں بٹھانے والی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس لیے بھیجا اور بھی بے شمار حکومتیں ہیں جو نا کے شکل بیان نہیں کر سکتا اس ناکے شکل سے ایک حکمت میں نے یہ بھی بیان کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرا رسول کا کوئی رسول ناسک ہو میرا رسول سب کا ناسک ہو اور میرے رسول کا کوئی ناسک ہو کس کو ناسک بنا رہے ہو برٹش کو ماچوت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ناسک بنا دیا پھر ملاد برٹش کا کرو واسطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد مت کر بریٹ کا قانون چل رہا ہے نا تو حضور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تم نے رسول سمجھا پھر ملاج کس کا ہے کلمہ کس کی ہے یہ تمہارے ہمارے بچے ہیں جو بریٹ کا قانون چلا رہے ہیں اور کہاں سے کیا جماعتوں سے بریلی شیا دیوبند ایلینڈ ان میں سے ملاج تم بریٹ کا ملاج بناؤ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی مانو ناسک بنایا تم نے جس کا ناسک کوئی رسول نہیں آپ کی رسالت منسوخ ہونے سے پاک یہ کتاب بھی منسوخ ہونے سے پاک سبحان اللہ, سبحان اللہ اللہ پھر تھی کہے گا مدینہ سونا مینار سونا اے? بازار سونا ارے دین سونا نہیں آپ کو بھی حسین نہیں کہیں گے کہ داڑی مبارک رکھنی پڑے گی مینار بازار یہ نئے ناگ سون نکلے اللہ نے اپنے محبوب کو حسی بنایا کسی کو ایسا حسی بنایا ہی نہیں اللہ نے کیا فرمایا اللہ یہ نہیں فرمایا میرا محبوب حسین ہے فرمایا اسوائے حسنا میرے محبوب کے آداد ہسی آدات اسلام ہے فادل رحمت کیا کہتے ہیں ولی آئے نہیں وہ کیا کہتے ہیں بدار سو مینار سو مدینہ سن وہ کہتے ہیں بالا گولولا میں کما لشفت جمال ہی حسنت جمی اور کسا لو محبوب تیری ساری فسلتے حسین ہے اور فصل اسلام ہے اسلام حسین ہے مدینہ حسین ہو آئے گا اسلام میں آپ نے فرمایا ہو بھائی مانو مدینہ مدینہ کرنے سے کون سے لوازمات آتے ہیں اسلام اسلام کرو تو لوازمات آئیں گے اسلام کا ہم نام ہی نہیں oh, وہ بات میری رہے گی اس نے کہا یہ حضرت آپ نے مجھے مشورہ دینا تھا آپ کا یہ حال اس نے کہا وہ ہر چیز مانگنا محبت نہ مانگنا اگر مانگے کا بہار میرے جیسا ہوگا منہ بنے جس کو دیکھو منہ ہے محبت ہے عاشق کے رسول آئے ناد ہے آپ نے فرمائنا ہے دوباں تیری سنافا رسالت کرتا ہے دل تیرا لندن کی وکالت فرمایا دل تو یہودیوں کو دیا ہوا ہے بیٹا یہودیوں کو دیا ہوا ہے اور تاریخ حضور پچاس پچاس ہزار لاکھ لاکھ روپیہ دیتے ہیں اور ساری یہ نات خون پھر برا یہاں اور آئی شن ہیں آپ نے فرمایا بے یش اور تعت نہ پڑے دونوں کو پوری عادت پڑ جائے گی ماں خدالی کبھی یہی چھوٹے چھوٹے حسین بچے دیکھو تو نعت کرتے ہیں پھر نخرے کرتے ہیں یہ سارے ان کو سور ان کو بری عادت پڑ جاتی ہے امام خزالی کا قول ہے اور پھر میں شاس کہ عورت بھی نات نہ پڑھے اور بے اس لڑکا بھی نات نہ پڑھے شا... نات وہ پڑھے جو دل زبان سے کہے وہی دل میں ہو یہ شا... نا... زبان ہی نہیں ان کو بچا ہزار نہ دو نات پڑھیں گے یہ تو ہیں پیسے کے شریف پر پڑھے خدا کی قسم ایک شریف پر تجھے سواب کیوں دیا ہے تو کروڑ ناگ پر اس کا سواب دیا ہے تو نہیں شل رہا ہے پیسے کی طرح تو ناتوں میں لگا ہوا ہے اب وہ بات میں کر رہا تھا کہ علماء کے ہاتھ جب آئے مارے گئے جب تو کرا کے ہاتھ سے شعور ہمارا پتاوا گیاس بڑی کتاب ہے اس میں یہ بھائی اگانے دیں گے کوفر کریں ایک ولی نے جیان فرمائی ہے حدیث پاک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے معازن اکثر جہنم میں جائے اللہ یہی کفر کرے تو علما کے ہاتھ آئے اس کی نشانی ہے دو چار مثالیں ہیں کہ عالم اور فقیر میں کیا فرق ہے با نے بھی فرما دیا اور خواجہ صاحب نے بھی فرمایا مولا نہیں کہیں کار دے یہ نہیں فرمایا کھوتا نہیں کہیں کار کارجا جی نے یہ بہت بڑی بات کی ہے تو اس میں ہے کہ پیر کے بیٹے کو پیر سمجھنا بھی گمراہ کیا ہے اور ہر سید کو پیر سمجھنا بھی اگر وہ شریعت پر پیر کا بیٹا عمل نہیں کرتا وہ پیر نہیں ہوتے دو چار مثالیں عالم اور فقیر کا فرق بھی اندر فقر شریعت مبارکہ کے اندر ہے باہر نہیں ہے شیتانی تھا بہر ہر انہوں رشید نے اپنی بیٹی کو بیوی کو کہا تو میری قلم رہو سے بہر ہو گئی تھی ورنہ پتلا اب دن کرا تھا دن سے تیر رہو سواری تھی گھوڑا اور باہر جانے کے لیے لگتے تھے بارہ گھنٹے تو دو سو علماء کٹا ہوا انہوں نے کہا جانی شکتی تلا تھا اور عالم بھی اس وقت کے آج کے کروڑ عالم ملاؤ کی ڈیوٹی سے نہیں ملتے وہ پرونی اولا کے قریب تھے امام ابو حلی پرحمد اللہ علیہ کہ دوسری بار عورت پر نگاہ پڑ گئی پچھلی عمر گئی تو آپ روتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا فرمائی فرمایا آپ وہ نہیں پا پہ زمانے سے کوئی دور ہو گیا ہے اس لیے دوسری دعا نکا پاڑی بو آریب آپ پکوڑ کر رہا ہے چلنے والا بھی بزرگ ہے اور لینے والا بھی بزرگ کون کیا دو جگہ رکھے ہیں فرمائے یہ دو جگہ کیوں رکھے ہیں اس نے کہا کال لے دو آنے چٹا کہ آ جا لے ڈیڑھ آنے چٹا یار جیت تو بندہ ہے میرا نے اور نے پورے نے کہا وہی لے لے اس نے کہا یہ بات نہ مجھے سمجھا اس نے کہا وہ کسم ہے یہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک کے قریب بنائے ہیں بنائے بھی میں نے جیسے کل بنے آج نہیں بنے کا مکڑا بوکرو نے اولا کے قریب تھے یہ دور علماء ملا ان کی جوتی سے نہیں ملتے امام باری نام کو کہا کہ آپ امام شافی کے پاس کیوں جاتے ہیں آپ چردی سے پڑھ کر بڑے بڑے عالم ہو جاتے ہیں آپ نے فرمایا وہ حکیم ہیں ہم پنساری اب ان نور طلاق ہے زبیر خانہ فقیر کے پاس امام شاہیر احمد کے پاس دو سو علما نے مریض کو مار دیا کیسے علاج کرتا ہے یہاں ایسا میرے ساتھ ظلم ہوا بادشاہ نے ٹائم نہیں دیکھا اس نے مجھے ایسا کہہ دیا ہم میں طلاق نہیں چاہتی آپ نے فرمایا جلدی م... ایک گھنٹہ دین کھڑا تھا جلدی میری مسجد میں بیٹھ وہ مسجد میں بیٹھ گئی دین چھپا فرمائے کیا تیرا نکاح بال ہے ہو گئی انہوں نے خیر آ امام شافی کا مسئلہ ساروں نے کہا یار یہ طلاق ہو گئی ہے اس کے دماغ کو نقص آ رہا ہے پھر یہاں یہ کہتے ہیں مجھے میرا نکاح بحال ہے سارے گئے ہو زبیدہ کھانا تیرا نکاح کیسے بحال ہے انہوں نے کہا امام شافی کے پاس جاؤ تو سارے گئے ہارون و رشید بھی گیا ہاں حضرت فرمایا ہارون و رشید تیری بادشی سے بہر ہو چکی تھی مسجد میں تیری کوئی بادشی نہیں ہے یہ اللہ کی بات ہے آج تو مسجدیں بھی آزاد نہیں تو بھائی مان مست میں بھی مجھے ایک فوجی کہنے لگا دی. کوئی مولوی دہشت گرد ہے سن لے تو تک ہزار بولک کتے کی طرح کاٹ رہا ہے وہ دہشت گرد نہیں ہے مولوی دہشت گرد میں نے کہا وہ بھائی مان تو ایک مومن سے بات کر رہا ہے سونا دنیا کا کوئی بندہ میں نے کہا دہشت گرد نہیں کہتا ہے کیسے میں آپ پر بھی سوال کرتا ہوں ایک طرف دس بندے کھڑے ہیں کراسنکوپ لے کر ایک نہیں خالی ہاتھ ایک طرف ایک بندہ کلاشن کو لے کر کھڑا ہے داشت کس کی پڑے گی وہ وہی مانسکو لیں <کلایشن کو> گے نہیں, <KLAINC.'"> نہیں کریں گے <KLAINC.'" مار جاتی KLAINCUE> نہیں کہے گا حق حق ہے بھائی اس پر وکیل ڈاکٹر پروفیسر تو بھی سمجھے ہوئے ہیں مجھ پر سوال کر دیا وہ میرے مخالف تھے میں جا رہا تھا مجھے بلایا کہتے ہیں وہ مولوی سلام لائے میں نے کہا تو کافر ہو گیا توبہ کر کہتا ہے کس طرح میں نے کہا اللہ تمہارے اللہ تمہارے کلا حاکم الحاکمین ہے ارے جس کے قانون جس کا نا وہ حاکم کہاں ہوتا ہے کہتا ہے ہائے تو پھر اس کا قانون بھی ہے ہاں بھائی یہ بے فرمانی ہو رہی ہے میں نے کہا اچھا تو بے فرمانی اس حکومت کی نہیں ہو رہی کٹروں نے چوری جا کے ہزار آپ بے فرمانیاں سارا دن ہوتی ہے مجھے کہتے ہیں کہ سزا نہیں پاتے آپ بےمان تو اصل پر آ گیا جس حاکم جو حاکم سزا دینے پر قادر ہو اس کی حکومت موجود ہوتی ہے اور جس قانون کی جزا سزا ہو اس قانون کی بالادستی بھی موجود ہوتی بےمان ہو اس حکومت کی سزا سے ہزاروں لوگ چھپ کر گناہ کرتے ہیں بچ جاتے ہیں جنگلوں میں رہ رہے ہیں قتل کر کے غیر ملک کو نکل جاتے ہیں بادشاہ کو سزا نہیں ملتی حاکم کو سزا نہیں ملتی ہزاروں لوگ اس حکومت کی سزا پہ بچ رہے ہیں تو مجھے بتا کہ اللہ کی سزا پہ بچ کر کون گیا جا کون جائے گا بھائی مان میں نے کہا خوش ہو رہا اسلام نہیں ہے اسلام دوست سے ہمارے سر پر بیٹھ گیا مل رہا تو آشوا کے نام وہاں بلال انسان ہر چیز نے انکار کر دیا حرد نہ کہا عرض اور حکم میں فرق ہے یہاں اللہ نے عرض کا کیوں کیا کہ عرض میں اگلے کوئی اجازت ہوتی ہے مانے یا نہ مانے حکم اگر حکم ہوتا تو کوئی نہیں اس لیے اللہ نے اختیار دیا کہ تم پسند کرو گے تمہیں ڈر گئے اشفت کا مہینہ ہمارا حل انسان ارے ہم نے اٹھا لیا بائیمان اسلام تو اس دن سے ہم پر بیٹھ گیا امانت کیا تھی حکم بھیجوں گا مانو گے تو جنت دوں گا نہیں مانو گے تو جہانم دوں گا میں یہاں اور میں نے کہا تمہاری بائیمان کی ہے کہ ایک سزا شخص ہے ہمیشہ کی ہے آپ کی اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرمایا دنیا سے دوں گا دنیا میں رسوا پر بات کر دوں گا اور آخرت بھی تمہاری تباہ کر کے ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دوں گا کون بچ سکتا ہے دنیا کا بادشاہ بھی نہیں بچ سکتا بیمان اللہ کی سزا سے تو اسلام کا انکار کرتا تو اللہ کی حکومت کا انکار ہے بائیمان اسلام بھی ہے ہاں باتیں ایک اور ہے ہم بائیمان بے وقوف ہیں کہ اللہ نے فرمایا یہ تھوڑی سزا ہے یہ لے لو گے تو جزا دوں گا اگر یہ نہیں لوگ تو ہمیشہ کی اور سخت سزا دوں تو ہم بے وقوف نے اپنے اوپر سخت سزا تو کر دی ہے پھر تو ہماری بھائی مان اسلام بھی ہے اسلام کا قانون بھی ہے نہ ماننے والے کو سزا بھی ملتی ہے دنیا کا بادشاہ نہیں بچ سکتا ہم نے اپنے اوپر ہمیشہ کی جو کچوں کچیوں نکال دے میں نے کہا اللہ کی جیل بھی ہے اگر کہ میں نے کبھار جیل لیا oh yeah, کبھر جیل لیا ہے کسی کا پتا ہے کیا ہو رہا ہے لے دیتے ہیں جی دی. آخری آرام کا یہ بھی ہے. آخری تو بے حقوفی آخری آرام کا اللہ بے تھا اس میں ہیں سب ہیں فرشتے اندھے گرد مار رہے ہیں دو نتا ہر چیز سنتی ہے ان کی چیخ کو پکار تجھے کیا پتا کہ سزا کیسی مل رہی ہے اور اب بھی سزا مل رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تشریف گھوڑا دوڑا صاحب نے اب بھی اللہ کیوں دوڑا فرمایا قبر والے کو سزا مل گئی اس کی چیپ سے گھوڑا ڈر گیا حدیث پاک سیکھے نکل گئی تو ہماری بے وقوفی ہے ہم نے ہمیشہ کی ذہنی اور سچ جزوی اور یہ ہم نے سزا اپنے اوپر نہیں رکھی یہ ہماری بے وقوفی ابو ہنی پر ہم کو لادے کے بعد اورٹے پر چل رہی ہے اس نے کہا ان چیزوں پر اوپر پیر رکھو تو تلاک نیچے رکھو عالم اور وی کا فرق بیان کر رہا ہوں عالم بھی وہ پہلے بتا چکا ہوں ان علماء کو رکھو یہ تو عالم ہے ہی نہیں وہ بیٹھ گئی سارے علماء کے بعد سب نے کہا تلاق کیونکہ اس نے دونوں طرف شرط لگا آخر جائیں گی اترے گی یا چلے گی تلاق ہو جائے گی وہاں بیٹھی رہے تو ٹھیک ہے کوئی ماں ابونی فرحت اللہ علیہ کے پاس چلے گئے آپ نے فرمایا اس کو لکڑی کسی نے پنکھا کیا کرو لکڑی لکڑی کسی نے پنکھا بچ گئی بلاک نہیں ہوگی ایک کافر نے جنو پہ اوپر تین کمیز پہنے اوپر چادر اوڑی الما کے پاس اتنا گفرا تھا ابھی سے پاس اتنا گھیراتا تو المنی نا پہ نور لا مومن کی نکاح سے وہ اللہ کے نور سے دیکھو رسول سے جو وعدہ لیا اللہ نے وہاں کر رہا تھا تو وعدہ تھا تو منہی والا تک سنبی رسولو میرے محبوب کے ساتھ ایمان بھی لانا اور میرے محبوب کی مدد بھی کرنی مدد چیک ہے حافظ بیٹھا ہو ہوتا مدد کی مدد کرو پرہیز گاری پر اور اچھائی بلاؤ لس میں معلوم کسی کی ظلم اور ناجائز مدد نہ بعض مفترین کہتے ہیں اس آیات سے مدد واجب ہے یہ تو کہتے ہیں شرک ہے بھائی مان اور علماء کہتے ہیں واجب ہے اس سایہ سے دین کی مدد کرنا غریبوں کی مدد کرنا مساکین کی مدد کرنا یتیم ہوں, بیوہ کی مدد تو ماجب ہے عیسائی سے بے شک وہ کہتے ہیں مدد سے پھر کہیں گے ہمیں ایک اللہ کافی ہے صحابہ عرض کرتے تھے ہمیں اللہ اور اس کا رسول کافی ہے اس کی دلیل کیا ہے دلیل حدیث قرآن یہ سمجھ نہیں سکتے تو اللہ نے فرمایا بمار سل کا سبحان اللہ اے محبوب ہم نے لوگوں کے لیے تمہیں کافی بنا کے اللہ قرآن ہے نا یہ شاید کہتے ہیں یہ کہتے ہیں صابئی کہتے ہیں میں ارے اللہ ذاتی طور کافی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنایا اسے اور آیت دے یا نبی و حسب اللہ اے نبی تمہیں اللہ کافی ہے واما نصبات المنی اور مومن جو اتباع کرتے ہیں وہ بھی تمہیں کافی کا مومنٹ نبی کو کافی ہو سکتا ہے نبی کا موومنٹ کو کافی نہیں ہو سکتا اب کون سی بات کر رہا تھا جنجو جنجو پیدا تھا نے کہا کہا معنی بتاؤ مجھے سراست کا معنی کیا ہے تو علما نے کہا ڈرول موومنٹ کی سراست سے دیکھتا ہے معنی بھی یہی ہے اس نے کہا یہ معنی تو مجھے بھی آتا ہے مجھے ایسا معنی بتاؤ جو دماغ میں جگہ کر جائے سارے علماء علاقے کے پھرا سب نے یہی معنی بتایا تھا بھی یہی وہ جا رہا تھا کسی نے پوچھا کدھر کیا تھا اس نے کہا یہ ایسی بات ہے کسی نے مجھے معنی ایسا نہیں بتایا جو میری دماغ میں جگہ کر جائے اس نے کہا فقیر کو سوال وہ فقیر کا علما ہو رہا ہے اس نے کہا تو صحیح وہ کیا کہتا ہے فقیر میرے سوال کا صحیح جواب دینا میں کلمہ پڑ جاؤں گا وہ پورے علاقے کے علماء پھر کرا ہے مجھے جواب کسی نے ایسا نہیں دیا جو میری دماغ میں جگہ کر دیا آپ نے فرمایا بتا کافر وہ یہاں حیران ہوئی اس کو میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں یہ مجھے پہلی دفعہ میں کہاں کہاں ہوں اس نے مجھے کافر کہہ دیا حال تو یہاں کراؤ فرمایا پا پیتا کو حراست اور بین اللہ اس کا معنی کیا اور مانا صحیح بتانا سارے علماء نے نہیں بتایا جو معنی میں چاہتا ہوں وہ نہیں بتانا آپ نے فرمایا کا پھر چادر اتار دے تین کمیز پہنے یہ بھی اتار دے کفر کی نشانی پہنی یہ اٹھا دیں اس کا مانا یہ نار تقبیر نار سال نار تحقیق نار گوسیا ارے منافع کسے کہتے ہیں جس کا اندر باہر ایک نہ ہو یہی بات ہے نا کافر کا اندر ایک مومن کا اندر بہرے کافر کا لیبل پشاب کا اندر پشاب مومن کا لیبل دھ کا ہی دھو منافق کا لیبل دھ کا اندر پشاب یا منافع کا ایمان سے کہو میں آپ کو بات کروں گا کروی بات بھی آئے تو خوش ہوتے رہے گا باہر یہ علم لکھا ہوا ہوتا ہے سکون کے لکھا ہوتا ہے بولو تو صحیح ہے علم لکھا ہوا ہوتا ہے تو باہر علموں کو عالم کیوں نہیں کہتے ایمان سے تو یہ علم ہے تو کہو تم بھی عالم ہونڈار عالم ہے پٹواری عالم ہے سپاہی عالم عالم ہے تحصیلدار عالم ہے سارے عالم ہے یا علم نہ کہو تو یہی منافت ہے تھا کہ اندر باہر ایک نہیں جو علم کہتے ہیں پڑھنے والے کو آلم نہیں کہتے اور سنو لوگ کوئی باسٹر پروفیسر بیٹھا ہوگا بات غور سے سننا کڑوی بات نہیں آئے گی ایک لڑکا حق کہتا تھا لوگ اسے مارتے تھے ماں نے پوچھا کیوں مارتے ہیں ماں میں سچ کہتا ہوں بیٹا بھی سچ کہنے والے کو مارا جاتا ہے ہاں ماں سچ کہنے والے کو مارا جاتا ہے بیٹا میں نہیں مانتا مانتی ایک دیر اس نے کہا ماں تج یہ سچ کہوں تو ڈیوٹی اٹھا کر بھاگ پڑے گی سچ کے جاؤں میرا بیٹا دوسرا سچ کہے میں چی ہوگی تمہیں مارنے بھاگ پڑی ہوئی وہ ادھر ہو گیا کام آ میرے باپ تو کتنے سال ہوئے مرے ہوئے دو سال تو صبح اٹھتی تو نہاتی ہے صابن مارتی ہے کجلا سرخی موسا کپڑے چہار شگار خوشبو لگاتی ہے یہ کس کے پاس جاتی ہے اس نے کہا خرچ ہوا تھا ماں کرتا ہے اس نے کہا یہ ماں اسی لیے سچ کہنے والے کو ارے صاحب کو ریت اگاروں بات پیٹے گا ہی نہیں پیٹے گئے کیوں وہ ظالم تھے کیور تھے اس لیے تو جو حدیث پاک کا مانا بدلے گا سے سنو جو حدیث پاک کا مانا بدلے مرتب ہو جاتا ہے واجب بول کرتا ہے نکاح ٹوٹ جاتا ہے سکول والوں نے دو حدیث ان کے معنی بدلے وہ سے سننا آتا شتر و اس کا معنی کیا سفائی نے سویمان ایسا ہے بھائی کوئی بڑے ہوئے ہوں گے سفائی نے سیمان کیا دنیا کی کوئی طاقت تہارت معنی سفائی نہیں کر سکتی تہارت معنی پاکی اس استعل مانا بھی کر سفائی نہیں انہوں نے حدیث پاک کا معنی بدلا جو حدیث پاک کا معنی بدلے مرتد ہو جاتا ہے واجب القتل نکال ہو جاتا ہے اور اس کی تشریح کر اللہ تن سفا ہر کوئی کردا من صاف کرے گا کوئی بل شا دے من صاف کریں دے جنت ویسے سفید تو پھر من کی ہے یہ چودہ دفعہ صابن مارتا ہے بھائی مانو تہارت مانا سفائی نہیں ہے تہارت مانا ہے پاکی نہیں اس حدیث کا مانا بدلا نا بدلا اور جو حدیث کا مانا بدلے مورتا ہو جاتا ہے وجب القتل ہے دوسرا اوتلے گوا بڑھو تانا میری اصل آئے اتلے گو الما کو لکھا جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا ہے. ملا کر پڑھا جاتا ہے اب کوئی بیٹھا ہو میں بتاؤ مجھے کوئی بتائے علم اور اللم میں کیا فرق ہے, ہے <تصفح> <تصفح> فریضہ تو آلئلم. تالابل علم تو علم اور علم میں فرق بتاؤں علم ہے نکرا نکرا جزوی اور ناقص ہوتا ہے ارے آل علم ہوتا ہے سبحان مارفا جہاں الف رام لگتا ہے وہ مارفا ہوتا ہے مارفا جامع اور کامل ہوتا ہے جزوی اور ناقص کو عالم نہیں کہا جاتا ایک شہر کے آٹھ سکور آٹھ نصاب ہے دنیا میں تو ہزاروں نصاب ہیں جنوی ہو گیا ناقص جا مرضیا ہے بدل گیا ارے ناقص اور جنوی کو علم نہیں کہا جاتا جہالت ہے اس حدیث کا مانا بھی انہوں نے بدل دیا ارحمان علام قرآن رحمان نے قرآن کا علم دیا کی قدم پر سب اس سے پوچھتے ہیں یہ جامعہ ہے یا جنوی ہے جامع کائنات کے لیے ایک یار بولی تو صحیح ہے برباد کر رہا ہوں کوئی فسفانی بول رہا جو تمہیں نہیں آتا یہ کائنات کے لیے ایک ہے جامع ہے نا اور کامل جو بدلا نہ جائے یہ پندرہ سو سال ہوا بدلا نہیں بدلا ارے کامل بدل دیتا ہے بدلتا نہیں جزوی اور نہ کس کو نہیں کہا جاتا ال جامع اور کامل کو کہا جاتا سبحان مانا بھی بدلا اور موومنٹ کر سک رہا تھا محبوب نصیات فورما فائدہ مومن کو دے گے غیر مومن کے لیے میری تقریر نہیں ہے جو مومن ہے ان کے لیے آپ کی تبلیغ غیر مومن کو فائدہ نہیں دے تو جو میں بدکار کیا شہر کتاب لکھ رہا ہے سولر کتاب لکھ رہا ہے پتا نہیں کون سی جب الکتاب کہو گے قرآن مجید ہوگا دنیا کی کوئی کتاب الکتاب نہیں ہو سکتی اور دنیا کا کوئی علم الم نہیں ہو سکتی سمجھ آئی نہیں آئی اس کو یہ دو حدیثوں کے معنی نے اس لیے ایمان سے فارے ہوئے میں کیا سیشری شاید دو ایک کتنا اٹھ رہا ہے مرزاوں کا بھی ایک سدار کرنا ہے ہم نے اپنوں کو بچانا ہے عقیدہ صحیح بتانا ہے تاکہ بچ جائیں بے انہوں نے کہا منظور اللہ نے کہا آ رہا میں تو ہمارے نبوت کا دعویٰ کیا تو ان میں ان میں کیا فرق ہے ہمارے علماء نے جواب دیا متشابہات میں ہے اب انہوں نے پم فلیٹ چھاپے بھی اس کو بھی متشابہات میں گن لو تو سنو متشابہات کا پرچار نہیں کیا جاتا بائیمانو متشا بہاد کا ہم نے پرچار کیا شریعت نے سزا دی اور ہم پرچار کر رہے ہیں متشابہات کا پرچار کرنا حرام ہے تم تو پرچار کر رہے ہو ہم پرچار کر رہے, پرچار کر رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو حق حکمان ایمان سے کوئی کہہ رہا ہے ہماری جماعت کا تو بائیمانو متشا بہاد کا پرچار ہی نہیں کیا اس کا جواب ہے <coughs> دوسرا کشن سری میں گیا تو وہاں علماء پر سوال کیا لوگوں نے جو کچھ حضور صلی اللہ... جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو ہونا ہے ہمارا کیا کشمیر ہے یہ بہت بڑا کوش مجھ کو بچی دی نا سکتا اگر اصلی مسئلہ کیا ہے جو کہتے ہیں حضبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہونا ہے وہ گمراہ ہیں ارے جو کہتے ہیں جو ہونا تھا آپ نے فرما دیا بات ہوئی ہے لیکن اچھی میں فرق وہ تو فرمان کی نفس گنتے ہیں بڑا فرق جو کہتے ہیں حبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ ہونا ہے وہ گمراہ ہے جو کہتے ہیں جو ہونا تھا آپ نے فرما دیا وہ صحیح ہے ایک بات دوسرا کہتے ہیں سب کچھ اللہ نے لکھا لکھی ملے گی یہ تقدیر تقدیر پر بہت حرام ہے صاحب کا رابط ناراض ہو گئے تو میں تھوڑا سا تمہیں سمجھاتا ہوں جو ایمان والا اس کی سمجھ آ جائے گی نا کے سکل معمول گھر ابھی سے پیار کرتا تھا گزرا نے کہا تو ایاز سے کیوں زیادہ پیار کرتا ہے اس نے کہا لال لے لیا گیا لال وزیر کو دیا مار اس کو توڑ اس نے نہیں تو کیا سے نہیں لا گئے سب نے اجاز کو دیا لال توڑ اس نے مارا دیوان پر لال توڑ لوگوں نے کہا دیکھ ایسے بےوقوف کو تیارا مانتا ہے جس نے کتنا قیمتی چیز توڑ دی اب یہاں سمجھے نا گور کی بات کرنے کی بات تو اس نے کہا نے لال میرا سلامت میں معافی مانگتا ہوں اکیلا بلایا روایاد لال تو نے کیسے توڑا اس نے کہا بادشاہ سلامت لال قیمتی تھا تیرا حکم بہت, بہت اس نے کہا حکم تو میرا مانا معافی کیوں مانگی بادشاہ کو اللہ سے یہ مثال نہیں مل سکتی ویسے تشویش سمجھانے سے اللہ کے یاد کی تو کوئی انتہا بھی نہیں اس نے کہا بادشاہ سلامت تو بھی جانتا تھا میں نے کہا میں نے ایسا کہنا بادشاہ کو بے ادبی سمجھی کہ بادشاہ سلامت کہتا تو ہے پھر ناراض بھی تو ہوتا ہے اس لیے میں نے معافی کی شیطان سیدھا کیوں نہیں کیا قسمت آنے دوست بندہ آنے دو لانتا نے دوست رحمت آنے تو یا رب العالمین لکھا تون ہے تقریر میرا کیا کسور یہ ہے شیطان کا طریقہ دادے کا طریقہ کیا ہے آیا تمہارے سلام کا آنا کیوں کھایا یا رب العالمین یار بلا رمین اب ہمارے آ کے سامنے دو رہا ہیں شیطان کا ہے کہ لکھا تون ہے ہمارا کیا قصور ہے ایک دادے کا ہے یا رب العالمین میرا خطا کرتا ہوں بھول جاتا ہوں مجھے معاف یہ تقریر کا مطلب تھوڑا سا ذہن میں آپ کو آ گیا ہوگا مسلمانوں اب تھوڑا سا ملک کی تمہیں تصور دیتا ہوں میں گیا سرے کی علاقے میں ادھر سرے کی صوبے کی دھوپ ہے سارے لوگ ہمارا بہبل پور صوبہ بناؤ تو بہبل پور صوبہ بناؤ میں نے ان کو کہا کہ بھائی مانو سارے صوبے کی پسند ہے اس صوبے کو کیوں توڑتے ہو بڑا صوبہ اس کے باتیں آتے رہتے ہیں پھر لانی بتا ہم سڑک قیلا ہو رہا ہے ہمیں یہاں سے مار دیں گے یا نکال دیں گے وہاں سے پنجاب یہ بھی طرح کیوں ڈالتے اب وہ جوش میں ہے مجھے کہتا ہے تو انصاف کر شباب شاہ درے سے کا لگا کر خاص بات چلا رہا ہے اور ہماری سڑکیں نہیں ملتی کیوں خاص بات کسور کی بسیں خالی جا رہی ہیں ارے بات کریٹیں گرا دی وہ گرا دیے پیٹرول پمپ مسجدیں یہ کانے تک انہوں نے تو ایک گالی نکالی وہ میں نہیں کہتا نکا کہر کہور نے بات ہے انہوں نے کہا کیا ان کی ماں سے برا کرنے جائیں گے جو وہاں کہنے تک خاص بات چلے گی سارے لاہور کو بوٹیوں سے ہے ہماری سڑکیں نہیں ہیں ادھر اربا ڈالر اپر پنجاب میں لگا رہے ہیں ہمارا صوبہ الگ ہو جائے گا ہمیں اپنا حق تو ملے گا یہ حال ہے کہ بوٹیاں لاہور میں بوٹیاں کھائیں گے اب آپ کو معیشت سمجھاتا ہوں غور سے سننا معیشت دین بھی اور دنیا بھی سمجھانی ہے اسلام سمجھاتا ہے یہ امانت ہے اگر میں کسی ڈر سے امانت نہ دوں تو میں اگلے جان پکڑا جاؤں گا اس جان کا عذاب ختم ہو جائے گا اگلے جان کا ختم نہیں ہوتا غور سے معیشت سمجھنا یہ سکول والے بہمان نہ ان کے پاس دین ہے نہ دنیا غور سے سننا معیشت یہ ماسٹر معاشرت یہ لوگ پڑھاتے ہیں معیشت تمہارے شکیت بتاتے ہیں کہ معیشت سے تم مانو اس آپ کو نہ دیکھو شکیت کو دیکھو بھئیمان جب تمہارے شگدوں کو معیشت کا پتہ نہیں تو تم کون سی معیشت پڑھاتے ہو نے نہ دین دیا نہ دنیا دی غور سے سننا نا میں سب سمجھا رہا ہوں کوئی آپ کو نہیں حضرت تمہارا رضی اللہ تعالیٰ آنو پھر آپ کو فتح فرمایا کافر بات چاہیے آپ نے فرمایا کلمہ پر کلمہ نہیں پڑھتا آپ نے فرمایا قتل کر دو اس نے کہا بھی لڑوں میں نہیں مجھے پانی تو پینے دو مٹی کے پہلے میں دے مٹی آج کی امیر اور مومین جب تک اس پیالے والا پانی میں نہیں پیوں اس برتن میں مجھے قتل نہیں کرنا آپ نے فرمایا سے پی تجے قتل نہیں کریں گے اس نے نیچے گیرا پیالہ توڑ دیا پانی رول دی. اب دکھیے آپ خریفت اور مسلمین ہے وعدہ کیا میں نے یہ پانی نہیں پیا اس برتن میں نہ یہ پانی برتن والا آپ نے مجھے قتل نہیں کرنا آپ حیران کافر ہو کر ہمیں چکر دے گی یہ فکیر سمجھاتے ہیں معیشت اور ماں کو پتا نہیں معیشت تو آپ نے فرمایا اس کو میرے دوست کے پاس رکھو شاید یہ مسلمان ہو جائے رکھا گیا مسلمان ہو گیا آپ نے فرمایا چاہے بات سی کر اس نے کہا ماں بات نہیں کرتا مجھے کچھ بنجر زمین دے دو میں کاشت کر کے روزی کھاؤں گا فرمایا ایک مربع سرکاری زمین سے دے دو بادشاہ تھا مانتا ہے تو دے دو گئے تو مسلمانوں ایک مرلہ بنجر دیتا کاشتی دی, کاشت تھی oh. گاؤں میرن میں نے مور ہر بندہ میرا پوچھے ہر بندے کے پاس ہر چیز آم تھی کیونکہ یہ متفق علیہ مسئلہ ہے ملک کی ترقی کا سبب مواشی طور کاشتکاری ہے سمجھا نا مواشت اور کیا ہے کاشتکار ہاں سب اس لیے کاشتکار اللہ کے لیے جنگ کرتا ہے اور صنعت کار اللہ کے مقابلے میں جنگ کرتا ہے اللہ. کاشتکاری اعلیٰ چیز ہے گدا صاحب نے بھی یہی لکھا آپ کا بھی شعر ہے کہ دشمن حکومت ملک کی دینا مدد پہکان کو ملک کی ترقی کا سبب کسان بس کسان ہے بولے قانون کا فرانہ نام ملک اسلام ہے ہر جگہ پر جرم ظلم اور نام پاکستان ہے علم سمجھا ہے کسے یہ فقط زبان ہے علم اصل ہے وہی جس کا ہمیں فرمان ہے سبحان اللہ لڑکیاں اسکول جائیں پھر بھی تیرا ایمان ہے کتنا کم ہے سوچتے نہیں کیسا تم زیادہ مسلمانوں جہاں لڑکا نہیں بچ سکتا وہاں ہماری لڑکیاں جا رہی ہیں ہم ہیں ایمان والے قانون حکم انگریز کا حاکم غلام انگریز کے تم منائے آزادیاں کتنا کم پہچان ہے بہادر اسے کہتے ہیں جن کے باہر فتوحات ہیں بے شک عوام پر ظلم کرنے والوں کا نام چنگیز خاں کہا گیا ہے ارے عوام چونٹی ہے اب چیٹوں کو میں پیدل ہے کر تم وہ جیسا بھی بے وقوف ہے بار جنہوں نے فتوحات کیے ہیں خالد بن جنوری سلا یہ دونوں یوگی ان کے نام روشن سہاقم کے بہروا سلطنت محبوب نہ باشا ہاکم وہ ہے کہ باہر والے ملکوں کا اس پر روپ نہ ہوئے صحاقم چل رہا ہوں سلطنت محبوب نہ باشا وہ بھی حاکم نہیں ہے کہ عوام میں محبوب نہ ہو یہ باہر رام رام ہمارے شہر کو اور چھپے بیٹھے ہیں محبوب ہیں تو عوام میں نکلو کیوں نہیں نکلتے شاید کیوں گولی مارتے نہ عوام میں محبوب باہر والے روپ سے باہر والے ملکوں تو اس نے کہا اب تو بیٹھا ہوگا ہے ماسٹر پروفیسر اسے کو درامداد برامداد میں کون سے ملک ترقی کرتے ہیں اس میں کیا چیز افضل ہے تو کیا پڑھاتا ہے پروفیسر ماسٹر کوئی بتا مسلمانوں ملک وہ ترقی کرتے ہیں جن کی برامداد زیادہ ہو جن کی درامداد زیادی ہو وہ تباہ ہو جاتے ہیں اور درامدادی نقد کرے پھر پیسہ باہر نکل جاتا ہے علماء وافر یوزف گدار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ حاکم جو برامداد کریں اور زر مبادلہ سے کریں وہ ملک ترقی کرتا ہے زر مبادلہ چیز سے چیز منگائیں ایک درامداد برامداد کم درامداد زیادہ ایک نقد نقد نہ کرو پیسہ باہر نکل جاتا ہے دوسرا ادھار تیسرا سود ملک کیوں نہ دباؤ ملک تو خود بخود پھر تباہ ہو جائے گا دیوالیہ نکل جائے گا تو یہی ہمارے ملک میں میں بتاؤں رئی میٹ سے لے کر بارڈر تک ہاؤسن سکی سب ہاؤسن سکیان کشمیر اچھا نالائن تو نہیں لگائی سارا جھوٹ سارا جھوٹ اور بےمان وہی کوئی شریف پر فوٹو بیچ رہا تو آپ نے چھیل کر رکھ دیا تو شہر نے پوچھا آپ نے فرمایا بے مانو گناف کو تبروکات کی زیارت کی جاتی ہے تبروقات بیچے نہیں جاتی جاتے صرف دو نالائن بارک لوگوں دو نال ایک کھڑے والی نالائن مبارک یا ایک تو سمبارک یہودی کہتے تھے کہ نبیوں کو شعور ہی نہیں تھا نوز بلّہ یہ سہرسول نے بھی لکھا ہے کہ واشیاں لباس اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا انہوں نے یہی بات لالم ہونے سے کی کہ نبیوں کو واقعی نالین بنانے کا شعور نہیں تھا ایک دیوبندی تھا یار وری باندھتے تھے اگر ایسی نالین مبارک ہے تو بھائی مانوں پھر ہم پکڑ جائیں گے امام قتل بھی سرکار کے پاس اہلیہ مبارک تھا آپ پیر مبارک کا نقشہ کھینچنے لگے ڈر گئے کہ کیسا پیر مبارک ناد تھا محبوب خدا تھا میں سب کئی طرح غلط بنا دوں تو مارا جاؤں کہیں اتنا کہیں اتنا کہیں کنجے سے کھلی دیا پتہ نہیں کیا کیا ظلم ہے سردار جہان کی نالا پاک ہے عرش و سے آ کر آئی بھائی مانو کیوں تم پیسے کے پیچھے پار کا جھوٹ بول رہے ہو فرماتے تھے ہمارے خلاف اولیا دین کو شروع کے دتنا فائدے دینے والا تھا کام کر گئے جو بلی سے ساب کرنے بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے دین کے ساتھ جھوٹے پیر اٹھے جھوٹے جماعتیں اٹھی انہوں نے ظلم کر دیا تو مسلمانوں یہ یہودی فتنہ ہے ایک کماتا تھا دس کھاتے تھے اب دس کماتے ہیں ایک ہی کھاتا اور حضرت علی نے فرمایا کہ سب قدر ہر کی توبہ قبول ہو جاتی ہے جو حکام بائیوان ٹیکس لگاتے ہیں اس رات ان کی توبہ اس رات بھی قبول نہیں ہوتی حضرت آدم سے لے کر بڑی حکومتیں آئی ہیں ٹیکس اللہ لیا کسی نے نہیں لگایا فلاور نے لگایا تھا ٹیکس اللہ لمرہ کسی حکومت سے بدماش کی بدماش چیزوں پر ٹیکس پیراسیٹامول کی گولی پر ٹیکس اور مسلمانوں فقیر سے کہتے ہیں جس کی آمدنی کام وہ خرچہ جسے کہتے ہیں فقیر جس کی آمدنی خرچہ حکومت اس کو دے فرض ہے لیکن یہ ٹیکس اس کو نہیں چھوڑتا میرے پاس ایک غریب آیا پھر ڈسٹاف کا روتا ہوا میسبا کہتا ہے یا حضرت پانچ ہزار تنخواہ ہے پچیس سو بلا یا تین ہزار ہے پچپن میں کھا کا ہوں میں اپنی لڑکیاں کوٹھی میں بھیج رہا ہوں کام کر کے برا برا کراتی یہی <سؤال> یہ سیکھنا ہے کہ ایک کماتا تھا دس کھائیں اب دس کمائے دس نہ کھائیں عورتیں باہر نکل جائیں عورتیں اپنے خروشی کر کے روزی کھائیں اس لیے ٹیکس جو ہے جو ہی بڑھتا جا رہا ہے یہ بےمانی آیاشیاں ارے عمر بن مینڈم کا کچا کمرہ پانچ مرلے میں سرکاری زمینوں میں غریبوں کو مکان بنا دیے لدر پینڈ کے پر پانچ بیگے میں غریبوں نے مکان بنائے ہوئے تھے شباد نے برڈو در پھینک دیا اور اپنی تین بیگوں میں کوٹھی ہے دو کلومیٹر میٹر پارک ہے جو دس لاکھ روپے مرلے کی ہے اور نواز کے مکان ریون روڈ پر جا کر دیکھو دس گربے میں مکان وہ لوگ یہی بات مجھ کرتے تھے دیکھیں آپ نے مکان دس مرلے میں وہ کہتے تھے ان, انہوں نے جج کو خرید کر رکھا ہے وہ نہیں پوچھتا کہ دس مربع میں تمہاری زمین کیسے آئی تم بھائی مان اتنا آشا کیوں کر رہے ہو پیسہ ضائع کیوں کر رہے ہو ہمارے سائکے پوچھا یوں تو یوسف رضا سے تو پوچھا اس لیے ہم ففا علی کے رہے اس جج نے بھی شاہ نواز سے نہیں پوچھا مکان گرا دیے پانچ بیگھے میں تمہاری زمین ہے غریب مکان بنائے ہوئے تھے بائیمان بادشاہ پر پہلا فرض ہے کہ وہ غریبوں کو مکان بنا کر بے سکتے پر جاؤ پانچ بیٹھے میں بوٹیاں کروڑوں روپے لوا لگ رہا ہے اور نواز نے لکھا ہے ہم تمہارے خواب پورے کریں گے تم ہماری کام دیکھو وہ بائیمان یہ دے دے غریبوں کو وہ مکان بناؤ اور ڈال اس لیے سب دلامت فرماتے ہیں کفر سے تو حکومت چل سکتی ہے ظلم سے نہیں چل سکتی یہ منافق ہے دیکھو اسی پہاڑ پر کافر بھی فوج بیٹھی ہے بھائی سوچو ان پر پہاڑ گھیر دیا ایک کلو میٹر برف کا تودہ یہ منافق ہے نا اور فضل فرماتے ہیں آج سے بھی برف کا زیادہ آتا تھا لاشیں کوئی ہے نکلتی نہیں کافر بیٹھے ہیں کیونکہ یہ منافق ہے جو کافروں کے ساتھ کشمیر ہے وہ بحال ہے جو ان منافروں کے ساتھ ہے وہ ختم پڑھنا کلمہ اور کام کافر سے بھی بننا بچے منافع معمول منافقوں کو میرے دردناک اداب کی بشارت دے دے ان کی نشانی کیا ہے اللہ دینا کوفرینا اولیام ہندو منی ان کی نشانی یہ ہے منافقوں کی کہ وہ مسلمانوں سے دوست نہیں کریں گے کافی جب تک انہیں اندم محمل عزت وہ چاہیں گے ہمیں وہاں سے عزت ملے گی انتہیا ان منافقوں کو عزت تو ساری میرے پاس ہے یہ یہ یہی سمجھتے ٹیکسلان شیا ال حضرت آزم سے لے کر بہت ہو بہت دلی حکومتیں آئی ہیں مجھے کوئی ایسی حکومت دکھاؤ تو بغیر جنگ کے اپنے ملک میں غیر ملک کی فوج کو آنے کی اجازت دیو کوئی حکومت بتا دو یار ہندوستان نے اٹھے نہیں دیے کیونکہ جس کی فوج حکومت اس کی بتیس اڈے دے رہے تھے حکومت دن دے رہی اس لیے تعلیم کے لیے پیسے دیتا ہے اور ایسی کوئی بدترین حکومت بتاؤ ثالم جو قوم کو خود تو مارتی رہی ہے مجھے کوئی ہے لوگ ایسی حکومت بتاؤ شوائے تاریخ کرو کہ اپنی قوم کو غیروں سے منایا ہو کوئی بتاؤ تو سکول سے ایسے دنے بہت در پیدا ہو رہے ہیں کہ فوج بھی دن دا پھیل رہی ہے اور ایسے ظالم اور واشی اپنوں کو مرا بھی ہی رہے ہیں غیر ہائے مشاہدے برباد کر رہا ہوں مشاہدہ آپ کو دیکھا ہوتا ہے یہ علم کے تین یقین کے تین درجے ہیں علم ال یقین عین ال یقین حقول یقین علم ال یقین پڑھنے اور سننے سے آتا ہے یقین دیکھنے سے عطا اللہ نے فرمایا اللہ تم استقاثر ہوتا در تم المقابل کللا سو فتع کلا میری ذہین سے انکار کرتے ہیں یا آنکھ سے دیکھیں گے پھر مان جائیں گے تو اور یقین پر کوئی باعث نہیں ہے آئین ال یقین ارزا خراب ہو چیز خراب ہو دوائی خراب ہو مسلمانوں اس کی خرابی فیکٹری اور کمپنی کی طرف منسوخ ہوتی ہے بہمان ترین لوگوں کے نزدیک یہی اصول ہے ارے کوئی بیٹھا ہے جو وہ پورا خراب بنائے ہے اس فیکٹری کو اچھا گئے کوئی ہے ایسا بے <تصفح> ہاں ہے <تصفح> بہت <تصفح> ہے ترین آخری حد ہے ترین سارے ایسے آگے کوئی حد نہیں بے ترین لوگوں کے نزدیک یہی اصول ہے کہ پرزہ خراب ہو چیز خراب ہو دوائی خراب ہو اس کی خرابی فیکٹری اور کمپنی کی طرف منظور ہوتی ہے دوائی خراب بنائے اس کمپنی کو کوئی اچھا کہے گا نہیں کہتے ہیں नहीं। اب مجھے بتاؤ پرزہ غلط ہے سکول اچھا ہے है, है, है. فیکٹری اچھی ہے جہاں لڑکا خراب ہو جاتا ہے وہاں لڑکیاں جا رہی ہیں ہم ہیں مسلمان کہاں ہے مسلمان منافق تو ٹیکس والا لشیا بہت بڑا جرم ہے چیزوں پر ٹیکس ہزاروں ٹیکس گنے نہیں جاتے عیاشیاں اڑا رہے ہیں ہم غریبوں پر ظلم کر رہے ہیں روٹی تنگ رہے ہیں اتنا مہنگائی ہی ہے ارے دوسرا ظلم کہ مولوی کا جرم نظر آتا ہے ادھر نہیں آتا بھائی مانوں مولوی کا حکم متصل کا اور اسلائی آواز سو مولوی اکٹھا ہو آپ کہیں اس کو مسئلہ بتائیں وہ تمہیں مسئلہ بتائے نہ مانو منا نہیں سکتا وہ ماننے میں منانے میں کمزور ہے تو ماننے میں آزاد آزادی پر چونکنا بھائی مان کا کام اور کمزور پر گرفت کرنا بہت در گلنے مولوی کرا ہو مولوی کرا ہو کمزور پر گرفت کریں ان کا نام نہیں لیں گے بل دوسرا ظلم کیا ہے مجھے ریسٹ میں ایک افسر تھا وہ سارے افسر بھی ایک جیسے نہیں ہیں ان میں بھی کوئی کوئی بند لیکن سو بندہ زہر کھائے چار بجے جائیں زاہر کو اچھا نہیں کہیں گے وہ اس کی قدرت ہے جس کو بچا وہ وہی کرپشن کا افسر ہے نیک حق کرتا ہے رشوت نہیں کھاتا وہ مجھے لے گیا ریسٹ میں مسلمانوں دس بجے دن بلب جل رہے تھے ایسی چل رہے تھے بلب چل رہے تھے پکھے چل رہے تھے بندہ کوئی نہیں میں نے چمدار کو بلایا میں نے کہا اے یہ بند کیوں نہیں کرتا بھائی من اس نے کہا جی تین تین لاکھ تک کھا ان کے لیٹرینوں میں بھی اے سی لگے ہوئے ہیں بل غریب عوام دیتی ہے یہ کیوں بن گیا تمہیں بتا ہے نہیں ادھر پتا نہیں ادھر ہم مولوی کو دیکھیں گے بس ادھر ہم اندھی ہے بھائی بات بل مکما مال انار واپڈا تحیل تھا پولیس فوج یہ سب بل تم ہم دے رہے ہیں سولہ روپئے یونٹ کیوں ہو گیا کہ وہ بہمان ہو جلاؤ تو مو بیل ہم خریدتے بہمان لوگ جو ہیں سہتے ہیں جو فریاد بھی نہیں کرتے جو نہیں رہا مولوی پر غصہ ان کو دیکھو بھائی مانو روپیہ دو مولوی کو خاص طور سے بھرے روپیہ دیتے نہیں مرضی نہ دے وہ چھین نہیں سکتا تو دینے میں آزاد ہے وہ لینے میں کمزور ہے کمزور پر گرست کرنا بہت دل کا کام اور آزادی پر چونکنا بے کا کام تو باتیں تو بہت رہ گئی ٹائم تھوڑا ہے میں ان سکول والی کو تمہیں بےوقوفی اپنا ایمان دیتا ہوں اپنی تحصیب مسلمانوں دنیا کا نام ایک ہو سکتا ہے بولو تو صحیح بھائی دنیا میں سب کا نام ایک ہو سکتا ہے بولو تو صحیح اکرام شان تو کرو بھائی نہیں ہو سکتا نام ایک جب نام ایک نہیں ہو سکتا لقب کیسے ایک ہو گیا نام یہ سکول والوں کی تو میں آخری بے وقوفی سنا رہا ہوں نام عام ہوتا ہے لقب خاص ہوتا ہے ارے ساری دنیا محمد سوین رکھے گی جب عموم میں اشتراک نہیں آخری بے مانو خصوص میں کیسے ہے ساری دنیا کا لقب سار سار کنجار سار مجوسی سار یہودی سار تافیر, سار میکال ہے سار یہ سارے ساری قبول والوں کی بے وقوفی ہے کہ بہیمان بھی کبھی ایک ہو سکتا ہے جب نام ایک نہیں ہو سکتا لکب کیسے ہمارے اپنے لکب ہیں حضرت صاحب میاں صاحب خان صاحب مولانا سردار صاحب سوی صاحب, صاحب رانا صاحب چودھری صاحب یہ لکب ہے سب کو ملک صاحب نہیں کہو گے سب کو چودھری صاحب نہیں کہو گے سب کو حضرت صاحب نہیں کہو گے لکب تو کبھی ایک ہو نہیں سکتا یہ تو ایسی بائیمان کی بےوقوفی ہے کہ اس کو سمندر میں ملاؤ وہ بھی گھر کو ہے اور یہ ایک سے سن سارمانا جناب علی کرے گا پھر کافر ہو جائے گا کہ اللہ نے کافر کو کالانا میں بالو منڈل کتنے سو سے بد فرمایا ہے تو سارے ماں کا پتوا ہے کہ کافر کی تعظیم کرنے والا بھی اس کا بھیانا جناب علی ارے مے کالے کو جناب علی کہے گا سنجر کو کہے گا پھر سار مانا بتا جناب علی کیسے ہے تو میں سار مانا کرتا ہوں اللہ مسلمانوں خراب ہو یا سارتا نہیں تھا نہیں تھا ہمارے لقب اپنے ہیں حضرت صاحب میاں خان صاحب مولانا دوسرے لکبی آئے چاچا تو بیٹا یہ بھی تو لقب ہے ہماری تحریب آلہ ان کی تہذیب جو سور کا ہے خود کا ہے ان کی تحریب بڑی پیا دیا ہے ہم کو وقت ہوتا تو بتاتا کہ کفر کی مخالفت کے بغیر بندہ مسلمان ہو نہیں پھر تمہاری ہماری نانی جاتی ہے مستورات لکھی جاتی کرتا تھا, تھا وہ وقت گیا پھر خواتین سیٹوں پر لکھا سیٹو ہوا ہوتا تھا خواتین و حضرات خواتین و حضرات, حضرات اب اس اب لیڈیز نکالا لیڈیز خاتون جنت سے تعلق توڑ کر لیڈی جینا سے جس کو دیکھو لیڈیز نات لے دیا اور خاتون کی اب لیڈی بن گئی لیڈی جینر سے تعلق بنا دیا خاتون نے جنرل سے ہمیں کوئی ضرورت نہیں بے ایمان قوم ایسی بھائی قوم جس طرح یہودی ہوتی کہے اسی طرح جیش. اپنا اکال اپنی تحزیق کوئی ہم میں رہی نہیں لیڈی میں کہتا ہوں لیڈی اسے کہتے ہیں جس کا سو خرچہ ہمارے <laughs> اپنے لگا دنیا میں قوم قومیں برباد ہوتی ہے دلی روکواد تحزیبے کا کی جو ہوتی ہیں برستا <laughs> <laughs> دو باتیں میری سن لو ایک تو گھر گائے کو دروازے پر روک گئے کرو اعوذ باللہ بسم اللہ درود شریف کلمہ شریف پڑھ کر گھر گئے شیطان کے نو بیٹے ہیں ایک سور رہتا ہے گھروں میں مرد بیوی اور تو کو لڑاتا ہے جھگڑے نقصان اسی طرح اس کا کام ایک بندہ تھا اس کے ساتھ بیوی لڑ گئی تھی وقت آر ختم ہو گئے بس دو منٹ بیوی لڑتی تھی تین بجے تک یور پڑ بیوی لڑتی تھی وہ گیا پیر کے پاس آپ نے یہی وظیفہ بتایا بڑ سرا ایک دن گیا تو بیوی کل میں گر پڑی ناشتہ پکایا کھلایا اسے خوب محبت کی وہ گیا پیر کے پاس آپ نے فرمایا شیطان نہیں کر دیا فرشتہ کیونکہ جب تک آمال نہ بدلو حالات نہیں بدلتے پیر یہ حالات بدلتے پیر آپ غلط کام کرے گا ڈیوٹے کھائے گا کامل پیر وہ ہیں جو مریضوں کے آماد بدلنے کی دعا کرتے ہیں حالات بدلتے دوسرا گھر رات کو سوو یا رب العالمین میں اپنے آپ کو اپنی خاندان کو اپنا مال رزق پیسہ ہر چیز میں تیری امان میں دیتا یہ دو بات تو یاد رکھنا سواری پر چلو بلا بس اللہ ضرور شریف کلو <coughs> پھر کہو یار بلا لمین میں اپنے آپ کو اپنے سواری اپنے پیسے کو تیری امان میں دیتا وہ <coughs> حادثہ نہیں ہوگا <coughs> سے <انسی> نہیں <coughs> بتاتا جو فتن پور فتن سبزی ہے کتنا حادثات کی فیصدی ہے تو یہ دو باتیں یاد رکھ اپنے آپ کو مان دینا اللہ تبارک تمہیں ہمیں اسلام پر رکھے اور ایمان پر ایمان مانگا کرو ہندو کو مسلمانوں ایمان مانگا کرو جب تک مانگو نا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھو آپ نماز نماز وہ نہیں ہو نہ ہو نماز کو بعد میں جنہوں نے بات ہونا Namaste la یہ دوبارہ دوسرے سمکا پر چمپیشن نظر آتا ہے